اور جو اللہ کی رامے گھر بار چھوڑ کر نکلی گا وہ زمیں میں بہت جگہ اور گنجاش پائے گا اور جو اپنی گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت اللہ تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے